بسم اللہ الرحمن الرحیم اکیاونواں مکتوب لباس کے بیان میں بھائی شمس الدین اللہ تمہیں اپنے دوستوں کی خلعت سے آراستہ فرمائے سنو مشایخ نے خود بھی خرقہ پہنا ہے اور مریدوں کو بھی خرقہ سے آراستہ فرمایا ہے تاکہ عام لوگوں سے ان کی شناخت ہو سکے اور تمام مخلوق ان کی نگہبان ہو جائے کہ اگر اپنی روش کے خلاف قدم اٹھائیں تو ان کی ان کو ملامت کریں اور اگر چاہیں کہ اس لباس میں کوئی گناہ کریں تو شرما جائیں بہرحال خرقہ تو اولیاء اللہ کی زینت اور اس کا پہننا مصنون ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صوف پہنے ہوئے وفات فرمائی ہے جس میں بارہ پیوند لگے ہوئے تھے جن میں بعض چمڑے کے تھے اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک سوس پہنے ہوئے انتقال فرمایا جس میں تیرا پیون تھے جس میں باز چمڑے کا تھا لوگوں نے شیخ ابو علی سیح رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ مرقعہ کا پہننا کس کو زیبہ ہے آپ نے کہا کہ جو شخص مملکت خداوندی کے ہر واقعے سے ایسا باخبر ہو کہ دنیا میں کوئی حال اور حکم ایسا جاری نہ ہو جس کی اسے خبر نہ کی جائے لیکن صاف رنگ اور تکلف سے گئے ہوں تاکہ لوگ انہیں مفلس و غریب نہ سمجھیں کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تبنگر صورت فقیر کو دوست رکھتا ہے اور رنگوں میں کبودی یعنی نیلا یا یعنی خاکی رنگ اختیار کریں کیونکہ وہ غمزدوں اور مصیبت میں گرفتاروں کا لباس ہے یہ گہرا اور پکا رنگ ہے دوسرے رنگ چند دنوں میں ملجگے ہو جاتے ہیں ان کے دھونے میں معاملات اور اوراد و وظائف میں خلل پڑتا ہے نیز اس وجہ سے بھی کہ اگر زندگی کا ادنا سرما بھی غفلت میں ضائع ہوتا ہے تو وہ اسے ایک مصیبت سمجھتے ہیں اور یہ مصیبت زدوں کا رنگ اختیار کرتے ہیں عودی اور قبودی رنگ جلدی میلا نہیں ہوتا اور دوسرے رنگ خود آرائی پیدا کرتے ہیں دوسرے یہ کہ خاکی اور نیلا لباس غمگین اور شکستہ دل رکھتا ہے خوردرے اور موٹے کپڑے میں بہت سی باریکیاں ہیں ایک یہ موٹے کپڑے میں سختی ہوتی ہے جو پہنتا ہے وہ اپنے نفس کو سختی اور درشتی کا عادی بناتا ہے اس کی سلائی کی درزیں بھی موٹی اور تکلیف دہ ہوتی ہیں اس لیے اس کا باطن گرم اور بیتاب ہو کر اللہ تعالی کے حضور میں اسے سرگرم اور بیتاب رکھتا ہے وہ کسی جگہ راحت و آرام نہیں پاتا اور کسی ناکامی اور نامرادی کے سبب کوئی رنج و تکلیف محسوس نہیں کرتا دوسرے یہ کہ مشایخ متقدمین کی سنت بھی ہے مگر سفید لباس اس کے لائق ہے جس نے اپنی زندگی کا لباس ریاضت و انابت کے صابون سے دھو کر پاک و صاف کر لیا ہو اور اپنے دل کی کتاب کو ماسوا کے نقوش اور خواہشات نفسانی سے مزکہ اور مصفہ بنا لیا ہو اور کبولی لباس اس کو چاہیے جس نے نفس کو مخور کیا ہو اور مجاہدہ کی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دی ہو اور ماتم میں بیٹھ گیا ہو اور عودی لباس اس کو ہے جو بارگاہ حق تعالی میں اتنا مشغول اور مستغرق رہتا ہو کپڑا دھونے کا اسے موقع نہ ملے اور نیلگوں آسمانی لباس اس کے لائق ہے جو اپنی بلند ہمتی سے عالم سفلی سے گزر کر عالم علوی میں پہنچ چکا ہو اور آسمان ہمت اور آسمان ہمت ہو چکا ہو اور صوف یعنی اون کا لباس بھی اس کو چاہیے جو صوفی ہو چکا ہو اور دین و دنیا کی ہر طلب سے باز آ گیا ہو تمام آداب و سنت بجا لا چکا ہو اور نمدے کا لباس پہننا اس کو مناسب ہے جو مقام بشریت سے گزر چکا ہو اور تصرف انسانی اس میں مطلق باقی نہ رہ گئے ہوں کیونکہ اس لباس کاٹنے والے بننے والے اور سینے والے کا کوئی تصرف شامل نہیں ہوتا اپنے نفس کو پاؤں کے نیچے خوب روند کر مسل چکا ہو کیونکہ نمدہ بنا نہیں جاتا بلکہ پاؤں سے مل ول کر جمایا جاتا ہے اور کالے رنگ کا لباس اس کے شایاں ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے کے تمام منازل و مقامات کو طے کر چکا ہو اور آخر میں ان نہب کل منتہا یعنی بے شک تیرے رب تک اس کی انتہا ہے جس مقام کی طرف اشارہ ہے وہ وہاں تک پہنچ چکا ہو اس کے اور حق تعالی کے درمیان کوئی حجاب باقی نہ رہ گیا ہو جیسا کہ کہا گیا ہے مصرا دانی زپس سیاہ رنگ نبوت کالے رنگ کے بعد کوئی رنگ نہیں ہوتا الفقر و سوید الوج ہی چہرے کی سیاہی ہے اس جگہ اگر غور کرو تو معلوم ہو جاتا ہے کہ خواجہ سنائی رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا ہے مثنوی این ہماں رنگ ہائے پر نی رنگ وحدت کند ہما یک رنگ یا سیاہ باش چوں تونگر یزد کہ سیاہ ہی رنگ نہ پذیرد تپش آتشے کے دل جویست طالبش سوختہ سیاہ رویستانگ زشت بابلا جوئی خوش دلی یافت در سیاہ روئی راز دل گرہمی ناخواہی فاش با سیاہ روی دو عالم باش تمام مختلف رنگوں کو وحدت کا مٹکا یک رنگ بنا دیتا ہے کالا ہی رنگ اختیار کر کیونکہ اڑتا نہیں ہے اور نہ اس پر کوئی دوسرا رنگ چڑھتا ہے اس آگ میں جسے دل ڈھونڈتا ہے اس کا چاہنے والا جھلس کر سیاہ رو ہو جاتا ہے بدسورت اور بلا اور بلاکش ہپشی اپنی سیاہ روئی میں خوش دل اور شادمانی حاصل کرتا ہے اگر تو چاہتا ہے کہ راز دل فاش نہ ہو تو دونوں جہان کی روسیائی اختیار کر اور وہ کپڑا جسے فوتا کہا جاتا ہے یہ بغیر صلا ہوتا ہے جیسے لنگی چادر رومال دستار وغیرہ یہ ایسے شخص کے لائق ہے جو اپنے باطن کو ہر وقت حاضر رکھے اور ہمیشہ ذاکر و شاغل رہے جیسا کہ فوتا بننے والے کو کامل حضوری ہوتی ہے اور مطلق غفلت نہیں ہوتی کہ تار الجھ جائے اور کپڑا خراب ہو جائے اس کے پہننے والے کے لیے ضرور ہے کہ دنیا کی چیزوں کی طرف سے آنکھیں بند کر لے اور ہزار سنجی یعنی گدڑی خرکا اس لیے ہے کہ مضبوط ہوتا ہے اور بہت عرصے میں پھٹتا ہے اور پھٹتا بھی ہے تو بالکل ناکارہ نہیں ہو جاتا اور ایک زمانے تک دوسرے لباس کی ضرورت نہیں ہوتی اور اکثر مشایخ نے ہزار منجی گدڑی پہنی ہے اس کے پہننے میں ایک ریاضت بھی ہے کہ بوجھ اٹھانا بہت دشوار ہوتا ہے. جیسا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا لباس جو اٹھارہ درم وزنی تھا خلافت کے وقت اٹھارہ من ہو گیا تھا اور شیخ ابو سعید ابوالخیر رحمت اللہ علیہ کا ایک راس ان کی ابتدائی حالت سے انتہائی حالت میں بیس من یعنی سیر کا ہو گیا تھا یہ کپڑا اس کے واسطے ہے جو اپنے نفس کو ہزار ناکامیوں کی, چوٹوں سے مار چکا ہو اور مجاہدے کی محنت سے چور کر دیا ہو اور اپنا نامرادی کی مرادی سی چکا ہو اور لباس مرقہ اور تما جو رنگ برنگ کے مختلف ٹکڑوں سے سیاہ ہو جاتا ہے جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ آپ اپنا لباس سفید اور سیاہ رنگ برنگ کے ٹکڑوں کو کر سی رہی تھی کہ حضرت رسالت معاپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے اور دریافت فرمایا اے عائشہ یہ کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ پیوندی لباس سے ہی لباس سی رہی ہوں پیوندی لباس سی رہی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خوب ہے عائشہ ہر رنگ کا ٹکڑا جوڑنا کوئی رنگ چھوڑ نہ دینا حاصل کلام یہ ہے کہ یہ مرقع اور تما اس کو زیبا ہے جو اپنے نفس کی پرا گندگیوں کو دل کی جمیت سے بدل چکا ہو اور تمام مقامات طے کر چکا ہو اور ہر منزل و مقام سے پورا فائدہ اٹھایا ہو اور حالات کے انوار کی جھلک سے اس کی آنکھیں منور ہو چکی ہوں اور لباس میں جیب لگانا بھی سنت ہے اور زیادہ تر بائیں طرف اس لیے جیب لگائی جاتی ہے کہ دائیاں ہاتھ آسانی سے پہنچ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا ادخل فی تخرج اپنا ہاتھ اپنی جیب میں ڈالو اور روشنی نکالو اس گروہ کے لوگ جو کپڑا سیتے ہیں اس میں جیب ضرور لگاتے ہیں اس میں یہ فائدہ بھی ہے کہ کنکھی وغیرہ ضرورت کی چیزیں رکھی جا سکتی ہیں اسی طرح لبانچا اور فرجی یعنی وہ لباس جو دوسرے کپڑوں پر پہنا جاتا ہے پہننا بھی سنت ہے صحابہ ردوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ لباس بہت پہنا ہے فرجی لباس اس کے شاع ہے جس نے اپنے وجود کے لباس کو چاک کر دیا ہو اپنی ہستی کو پاؤں سے روند کر نباہی تعلقات اور آخرت کی نعمتوں سے سبق دوش ہو چکا ہو اور خدا کی راہ میں دونوں کو ترک کر دیا ہو اور دوہرا کپڑا پہننا مشائخ اور علمائے صلف کی سنت ہے بزرگوں نے کہا ہے کہ دوہرا خرقہ پہننا بہت اچھا ہے چوڑی اور کشادہ آستین رکھنا بھی صحابہ ردوان اللہ علیہم اور مشائق قدیم کی سنت ہے تاکہ وضو کرنے اور دوسرے کاموں کے وقت اوپر چڑھانے میں آسانی ہو اور جا نماز یا کوئی دوسری چیز ضرورت کے وقت آستین میں رکھ لیں اور آستین اور دامن میں مغزی یعنی گوڑ لگانا بھی سنت ہے اور یہ اس شخص کو جائز ہے جس نے اپنا ظاہر و باطن یکساں بنا لیا ہو اور بشری ترددات اس تک نہ پہنچ سکتے ہوں اور نفس و شیطان کے مکر اور غضب خداوندی سے معمون و مسعون ہو چکا ہو اور دستار کے نیچے ٹوپی پہننا سنت ہے اور دوہری ٹوپی اس لیے پہنتے ہیں تاکہ پسینے میں بھیگ کر چکنی نہ ہو جائے لیکن مزوجہ ٹوپی جو تاج کی مانند بڑی سی ہوتی ہے وہ پہن سکتا ہے جو بغیر دستار کے پہنے اور تمام قیدوں اور بندشوں سے آزاد و یگانہ ہو رشتے ناتے سے تاق خلق کی تعریف و ندامت سے بے پروا اور رد و قبول سے فارغ و بے نیاز ہو سر پر پگڑی باندھنا سنت ہے چاہیے کہ اس کا شملہ سر کے پیچھے گردن پر لٹکائیں حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک حصہ آگے کی طرف اور ایک حصہ پیچھے کی طرف لٹکایا جائے کہتے ہیں کہ دستار پیچھے کی طرف لٹکانا اس کو چاہیے جس نے دنیاوی خواہشوں اور آرزوؤں کو پس ڈال دیا ہو اور سامنے سے ہٹا دیا ہو یہ مشایخ کے سوا اور کسی کو نہ چاہیے لیکن پرائے دستار آگے رکھنا اس کے واسطے ہے جو اپنا مطلوب و مقصود حاصل کر چکا ہو اور مطمئن ہو لیکن شرمی لباس پہننا ہمارا مطالعے میں ہمارے مطالعے میں نہیں آیا ہے اس لیے نہیں لکھا ہے جب اتنی باتیں معلوم ہو چکی تو اب جاننا چاہیے کہ جوانوں کو جب تک کسی پیر کے ہاتھ سے خرکانہ پہن چکے ہوں نیلگوں یا صوفیانہ ملبوس پہننا اور نیلے سجادے پر بیٹھنا یا نماز پڑھنا نہ چاہیے اور کہتے ہیں کہ جوانوں کو خرقہ پہننے سے پہلے کوئی لباس فوتا گلیم یا لنگی سے بہتر نہیں ہے لیکن وہ شیخ جو مرید کو خرقہ پہناتا ہے ایسا مستقیم الحال ہونا چاہیے جو راہ طریقت کی اونچ نیچ سے گزر چکا ہو اور احوال کی لذتیں چکھ چکا ہو جلال کا قہر اور جمال کا لطف اٹھا چکا ہو اور اس مرید کے باطنی احوال سے خبردار ہو کہ وہ اپنی انتہا میں کہاں تک پہنچے گا پلٹ جائے گا یا واقعتا منزل تک رسائی حاصل کرے گا کیونکہ مشایخ دلوں کے طبیب ہوتے ہیں جب تک معالج بیمار کے مرض سے واقف نہ ہوگا علاج نہ کر سکے گا بلکہ اپنے اپنی طلب پر ہلاک کر دے گا اور جبکہ اس کی غذا جو مفید ہے اور پرہیز جس میں اس کے لیے نقصان و خطر ہے نہ جانے گا بیماری کے خلاف علاج کرے گا اسی لیے شریعت کا فتویٰ ہے الشیخ فی ہی کن نبی فی امتی شیخ اپنی قوم میں ایسا ہے جیسے نبی اپنی امت میں مرقہ پہننے کی شرط گویا کفن پہننا ہے یعنی حیات کی لذتوں اور زندگی کی راحتوں سے امید منقطع کر لے اپنی تمام عمر کو خدا کی بندگی کے لیے وقف کر دے اپنی خواہشات سے قطعی کنارہ کش ہو جائے اس وقت پیر اس کو خرقہ پہنانے کے لیے پسند کرے گا اس گروہ کے لباس کی یہی کیفیت و حیت ہے جس مکتوب میں بیان کی گئی مگر ایک جماعت نے لباس کے متعلق کوئی تکلف نہیں رکھا اگر خداوند کریم نے انہیں ابا عطا کی ابا پہن لی اور قبا دی قبا پہن لی اور اگر برہنا رکھا تو برہنا رہے اے بھائی جس طرح دشمنوں کی عبادتیں محجوب و مقبول نہیں ہوتیں اسی طرح دوستوں کی ذلتیں شمار کی جاتی جیسا کہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ہے اگر تم پوچھو کہ وہ آسا آدم رب آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی کیا ہے تو آسا آدم کو نہ دیکھو بلکہ ان کے تاجے بزرگی رب ہوں اولا اس کے رب نے اس کو برگزیدہ بنایا پر نظر رکھو اے بھائی حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کے درختوں کے پتوں سے خرقہ بنایا تھا زمین کے سفر کا ارادہ رکھتے تھے اس سفر کے لیے ایک عصا کی ضرورت تھی اس آسا کو ان کا عصا بنایا کیونکہ اس اس آسا کو اس کا عصا بنایا کیونکہ فقیر کو آسا اور مرقع ضرور چاہیے اے بھائی ربوبیت کے اثرار اس جگہ نظر آتے ہیں جہاں عقل و وہم کے پروبال گر جاتے ہیں اسی موقع کے لیے کہا ہے مصنوی اے خرت در راہ تفلے بشیر گم شدہ در درجستت عقل پیر اے خرت سر گشتہ اندر راہ تقل راہ سر رشتہ گم در راہ تو تیرے راستے میں عقل و خرد ایک شیرخوار بچہ ہے تیری جستجو میں کوہن اور پیرانہ سال عقلیں کھو گئیں اور سخت حیران و پریشان ہیں کیا کریں دورے کا سراہی الجھ کر گم ہو گیا ہے آدم کی ذات اسرار غیب کی امانت ہے ورنہ اس خاک میں یہ لیاقت و اہلیت کہاں کہ ملائکہ و قد اسے سجدہ کریں اور وہ مردود بارگاہ جس نے سر نہ جھکایا اس پر تا قیامت لانت کی بوچھاڑ ہوتی رہی یہی راز ہے جو کہا ہے مصنوی ارش و عالم جس تلسمے بیش نیست، است بس این جملہ اس میں نیست، در نگر این آن عالم و آ عالموست غیر او دیگر دیگر ہست آ ہم اوست اے درغاہ ہیچ کس ستاب، دی دہا کور جہاں پر آفتاب عرش اور دنیا و مافیہ سوائے ایک کلسم کے کچھ بھی نہیں بس وہی ایک ذات ہے اور ساری اشیاء نام ہی نام ہیں غور کرو اور دیکھو یہ عالم اور وہ عالم بس وہی ہے اس کے سوا اگر کسی چیز پر نظر پڑتی ہے تو وہ بھی وہی ہے افسوس کسی کو دیدار کی طاقت نہیں نگاہیں اندھی ہیں اور جہان آفتاب سے بھرا ہوا ہے والسلام۔